سولہ پارے کے پندرہویں رقو کا آغاز ہے اور سوریہ توحا کا یہ چھٹا رکو ہے سوریہ توحا کی آیت نمبر ایک سو پانچ الکا جیبال یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا فقول پس اے محبوب آپ فرمائیے ربی نسپن میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فیضا روحا کون صف پھر میرا رب اس زمین کو چٹیل میدان کر کے ہموار کر دے گا زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی لاتا فی ہا اوا جا والا امتا تم اس زمین میں اونچ نیچ نہ دیکھو گے یوم عیدی یت تب یو اس دن یہ لوگ بلانے والے پکارنے والے کے پیچھے بھاگیں گے کل بروز قیامت جب لوگ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے یعنی قبروں سے حضرت اسرافیل علیہ سلاۃ و سور پھوکیں گے اور سور کی آواز پر دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف دوڑیں گے یو مئی یت بلانے والے یعنی حضرت فیل علیہ السلام کی لوگ پیروی کریں گے اور ان کی پکار پر جمع ہوں گے لا کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی ایوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکے گا سب رب کے حضور حاضر ہوں گے وہ خشل اسوات الر فرمایا اس وقت رہمان ازل کے خوف سے آوازیں کاپ رہی ہوں گی فلا تسم اللہ ہمسا آواز نہیں نکل رہی ہوگی بس تم صرف ہمسا کو سنو گے ہمسہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہونٹ ہلیں گے لیکن ہونٹوں کی جنبش اور حرکت سے آواز پیدا نہیں ہو گا. سمجھانے کے لیے ہے. جب انسان کو خوف تاری ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکتی تو قیامت کے خوف کا کیا عالم ہوگا کہ اگر کسی نے بڑی ضرورت کر کے ہونٹ بھی ہلا بھی لیے تو آواز نہ نکل سکے گی یا معماحیدین لا تنفع شفا تو قیامت کے دن کوئی شفات نفع نہ دے گی ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب نے ان سے یہ کہا کہ شفاعت کا تو انکار ہے نوز بلا مزال کوئی شفاعت نہیں کر سکتا قرآن پاک میں ہے کئی آیتیں ہیں مثلا اس آیت کریمہ کو لے لیجیے لا تنفع شفا کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حافظ شفات کرے گا شہید کرے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفات کو برا کھولیں گے تو میں نے ان سے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا اس نے آدھی پڑی ہے اللہ رب العالمین اپنے غزب سے محفوظ فرمائے قرآن کا مفہوم بدلنا یہ کفر ہے کفر قرآن کا مفہوم جان بوجھ کر بدلنا یہ کفر ہے آگے تو پڑھیں اللہ مگر وہی شفاعت کر سکے گا من ادین لہو رحمان جسے اللہ تعالی اجازت دے گا وہ ردی الہو اور جس کی باتوں سے اللہ راضی ہوگا تو بتائیے حضور سے اللہ تعالیٰ راضی کیا نہیں ہے وہ تو محبوب ہے ہاں تو یہ فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے جسے جس اللہ عزم دے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسے شفا کا اختیار دیا جائے گا یا علام تعالی آگے کو بھی جانتا ہے وما خلفہم ہوں اور جو پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے اولا یوشی تو نبی اور اللہ کے علم کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالی جسے چاہے اسے علم عطا فرمائے لیکن کوئی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا انبیاء علیم السلام فرشتوں اولیاء کو اللہ تعالی نے بے شمار علم کے خزانے عطا فرمائے لیکن اللہ کے علم میں اور ان کے علم میں برابری نہیں ہے اللہ کا علم ذاتی ہے بندوں کا علم عطائی ہے اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے بندوں کو علم ملا جب سے ملا اس وقت سے ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا علم کے خزانے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے وہ آنت ال وجوہ اس دن چہرے جھک پڑیں گے اللہ رب العالمین کے لیے جو حی ہے قیوم ہے حی کے معنی ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا قیوم کے معنی سب کو زندگی دینے والا وہی ہے وقد خوابہ اور بے شک ناکام ہوا من حمل غل وہ شخص جس نے ظلم کو اٹھایا یعنی گناہ کیے کل بروز قیامت وہ ناکام ہوگا وہ میں یا عمل میں اور جس نے اچھے عمل کیے مومن اور وہ مومن بھی ہے یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہے فلاح یقاف و غل ودما تو وہ کسی ظلم اور نقصان سے نہیں ڈرے گا یعنی کل بروز قیامت اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے میری حق نہ ہوگی میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا سلا مجھے دیا جائے گا دونوں راہیں سامنے ہیں قیامت کا منظر بھی ذکر کیا گیا اب عقلمندانہ ایسی تیاری کرے کہ جب انسان کو موت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وہ اور اسی طرح انزلنا عربیہ۔ ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا عربی اس لیے کہ عرب کے لوگ اس قرآن کو سمجھیں اور پھر سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں صحابہ کرام نے عربی میں قرآن سمجھا اور پھر فارس روم ایسے علاقوں میں گئے جو عربی نہیں جانتے انہیں قرآن سمجھایا جب تک انگریز بر صغیر میں نہ آئے تھے لوگ عربی سیکھتے جب قرآن ترابی میں پڑھا جاتا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے لیکن جب سے انگریزی کو فوقیت دی گئی اور ہم قرآن کے عربی سے غافل ہو گئے تو آج انگریزی خبریں انگریزی اخبار سب کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن افسوس جب ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا وہ سررف نہ مرل اور ہم نے اس قرآن پاک میں وعید کو بار بار بیان کیا عذاب کے نقصانات گناہ کے نقصانات اور اس کے زند میں جو عذاب ملے گا اس کی وعیدیں بار بار بیان کی گئیں کیوں لعلہم یتقو تاکہ وہ ڈریں ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو او لہم اور یا ان کے دل میں کوئی فکر پیدا ہو سوچ پیدا ہو فتح اللہ الملک الحق پس اللہ بلند و بالا ہے جو حقیقی بادشاہ اور سچا بادشاہ ہے ولا تاجل بالقرآنی من قبل کا واحو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ وہی ختم ہونے سے پہلے قرآن یاد کرنے کی جلدی نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی جو محبت فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب کو یہ مقام و مرتبہ دیا جب وہی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت جبریل امین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں میں یاد کر لوں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہم ہی آپ کو یاد کروا دیں گے سورہ قیامہ میں اس کا واضح ذکر ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور اس کے یاد کرانے کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں آپ مشقتیں برداشت نہ کریں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فضل فرماتا ہے یہ بھی اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے بقر رب ضدنی علم ارے محبوب آپ فرمائیے کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ہماری تعلیم ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے علم بہت بڑی نعمت ہے اس میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے ربی علم پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما والا خد آہدنا الاآم ان قبلوں اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک عہد لیا کہ آپ درخت کے پاس نہیں جائیں گے اس شجر ممنوع فنسیہ بس آدم علیہ السلام بھول گئے قرآن مجید فقان حمید جب یہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور آگے فرماتا ہے ولم نجد لہو ازما اور ہم نے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہ پایا یعنی آدم علیہ السلام نے یہ ارادہ نہ کیا تھا یہ آپ کو بھلا دیا گیا اس میں حکمت تھی کہ پانچ سو سال سے آپ جنت میں تھے اور آپ کو خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تھا جب قرآن مجید فقان حمید نے وضاحت کر دی اگر پھر بھی کوئی بے ادبی پر اتر آئے اور علی علیم السلات وسلام خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا ہم روزے کی حالت میں روزہ بھول کر کھا پی لیں تو بتائیے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا تو بھول معاف ہے یہ اللہ تبارک کا و تعالی نے بھلا دیا پھر اللہ کے نیک بندوں کی آجی دیکھیں کہ جان بوجھ کر وہ کوئی غلطی کرتے نہیں ہیں اور اگر اللہ کی طرف سے بھلا دیا جائے کسی حکمت کے تحت تب بھی یہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں آرزی کرتے ہیں روتے ہیں یہ ان کی آجی ہے یہ ان کا مقام ہے کئی ایسے بزرگان دین گزرے ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا وسال ہونے لگا تو رو رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے متحمل مزاج ہے کیا موت کی سختیوں سے رو رہے ہیں تو فرمایا نہیں اس لیے نہیں رو رہا میں نے کوئی ایک سجدہ بھی صحیح ادا نہ کیا اب بتائیے جن کی زندگی وہ مشل راہ ہے لیکن آجزی اور خوف کا یہ عالم ہے کہتے ایک سجدہ بھی میں نے صحیح ادا نہ کیا تو یہ ان کی آجزی ہے اگر کوئی بے ہی کرے اور کہے کہ انہوں نے ایک بھی سجدہ صحیح نہیں کیا تو وہ تو بے ادب ہوگا اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں اور جتنی بھی عبادت کریں یہاں تک کہ فرشتے جب کل بروز قیامت اپنا سر اٹھائیں گے عبادت سے جب سے پیدا ہوئے ایسے فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے سجدے میں ہیں اور کل بروز قیامت وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے پروردگار دگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے تو ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں کو معاف کر دے وہ تو معصوم ان الخطا ہے یہ آجزی ہے یہ انتصاری ہے یہ خوف ہے یہ خشیت ہے ایسی باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ کا قرب نصیب ہو اور معرفت الہی اسے حاصل ہو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم